كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ردك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم طالب علم ساتيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلاله هنا جہاد کا عمل مسلمانوں پر فرض کیا ہے قال تم لوگوں پر اللہ کے راستے میں لڑنا جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے چنانچہ علمائے کرام نے جہاد کو سورت کے اعتبار سے دو قسموں میں اور حکم کے اعتبار سے بھی دو قسموں میں تقسیم کیا ہے سورت کے اعتبار سے جہاد یا اقدامی ہوگا یا دفاعی ہوگا اور حکم کے اعتبار سے جہاد یا فرض عین ہوگا یا فرض کفایا ہوگا جہاد جس وقت دفاعی ہو فرض عین ہوا کرتا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جو جہاد جاری ہے وہ دفاعی ہی ہے کہیں بھی اقدامی جہاد نہیں ہو رہا بلکہ مسلمان اپنی عزت ناموس دین جان و مال اور مقدسات کی خاطر جہاد میں مصروف ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت جہاد ہو رہا ہے یہ دفاعی جہاد ہے اور دفاعی جہاد فرض عین ہی ہوا کرتا ہے میرے دوستو یہ تو اللہ جل جلال کا فضل ہے کہ وہ دفاعی جہاد میں بھی ہمیں حضر و ثواب آتا کرتا ہے ورنہ اپنے بچوں کا دفاع کرنا اور اپنے عزت کا دفاع کرنا یہ تو جانوروں کی بھی خصلت ہے آپ کسی مرغی کے چوزوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ مرغی آپ پر حملہ آور ہوگی اگر آپ کسی کتیا کے بچوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ پر حملہ آور ہوگی اور اسی طرح دوسری مثالیں آپ لے سکتے ہیں چنانچہ دفاعی جہاد کرنا یہ تو کوئی اصلاً فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ اپنے دفاع میں تو جانور بھی جنگ کیا کرتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے دفاعی جہاد میں بھی ہمیں فضیلتیں ہیں اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے میرے دوستو جہاد جب فرض کفایا ہو تو اس کے لیے نو شرطیں ہوتی ہیں اور اگر جہاد فرض عین ہو اس کے لیے صرف چار شرطیں ہوتی ہیں نو شرطیں جو کہ فرض کفایا جہاد میں ہوا کرتی ہیں ان کو ہم نمبر وار ذکر کرتے ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو بالغ ہونا نمبر تین عاقل ہونا نمبر چار آزاد یعنی غلام نہ ہونا نمبر پانچ مرد ہونا نمبر چھ بیماریوں اور شرح اوزر سے پاک ہونا نمبر سات نفق کا ہونا یعنی جس مقدار میں پیسوں کا ہونا کہ وہ جہاد میں لگا سکے نمبر آٹھ والدین کی اجازت نمبر نو قرض خواہ کی اجازت جس شخص سے قرض لیا گیا ہے اس سے اجازت لینا بھی ضروری ہے یہ فرض کفایا جہاد کے شرائط ہیں لیکن اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو اس میں چار شرطیں ہیں ایک مسلمان ہونا دو بالغ ہونا تین آقل ہونا، یعنی پاگل نہ ہونا چار شرعی آزار سے پاک ہونا یہ چار شرطیں اگر کسی انسان میں پائی جائیں اور جہاد فرض آئین ہو جہاد کے میدان میں اگر نہ آئے تو گناہگار گار ہوگا علمائے احناف میں سے علامہ علاؤ الدین کا ثانی رحم اللہ بدائی و سنایہ میں فرماتے ہیں اما ادا نفیر فرماتے ہیں کہ اگر نفیر عام ہو جائے اس صورت میں کہ دشمن کسی شہر پر حملہ اوور ہو تو اس وقت جہاز پر زائن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ہر فرد پر یہ جہاد پر زائن ہوتا ہے جو کہ اس پر قادر ہو اور اس کی دلیل اللہ جل جلال کا یہ ارشاد ہے ان و روح کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کے راستے میں نکلو مالدار ہو یا غریب ہو اللہ کے راستے میں نکلو بال بچے والے ہو تکوارے ہو اللہ کے راستے میں نکلو جب جہاد پر زائن ہو جاتا ہے تو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اور عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بشرطے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو بیٹا اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں نکلے گا یہ وہ مسائل ہیں جن پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہیں بھی چاروں مذاہب کے علماء میں سے کسی کے اختلاف اس سلسلے میں نہیں ہے کہ جس وقت جہاد پر زائن ہو جاتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے ہر ہر فرد کے اوپر یہ جہاد فرض ہوتا ہے اور اس کی مثال نماز و روزے کی مثال ہے جیسے کہ نماز و روزہ امت کے ہر ہر فرد پر فرض ہے جب کہ وہ بالغ ہو عاقل ہو اور شریع آزار سے محفوظ اور سلامت ہو جہاد بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے اس میں نا والدین کی اجازت شرط ہے اور نہ ہی قرض خواہ کی اجازت شرط ہے والدین کی اجازت تو فرض کفایہ جہاد میں ہوا کرتی ہے اور جو احادیث والدین کی اجازت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں جیسے آئین والدہ کا تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کا تعلق فرض کفایہ جہاد کے ساتھ ہے ان کا تعلق فرض عین جہاد کے ساتھ نہیں ہے میرے دوستو فرض عین کے مسئلے پر اللہ جل جلالہ والدین کی اجازت کو ساقق فرما رہا ہے فرماتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے ان نماستہ بلّہ آخر جہاد کی اجازت تو وہ لوگ مانگا کرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان نہیں ہے ورتابت کلو اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے بہم سی رئی بھی اور وہ اپنے شکوک و شبہات میں مترد ہو کر پھرتے رہتے ہیں اور ان کا اپنے ایمان پر مکمل اطمینان نہیں ہوتا یہاں پر آپ دو باتوں کی طرف توجہ کر سکتے ہیں کہ والدین جن کی بدولت انسان دنیا میں آتا ہے ان سے اجازت لینا ثاقف ہے جو آیا ابھی میں نے تلاوت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہاد کرنے میں مخلص ہوتے ہیں واقعی وہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ سے آ کر اجازت نہیں مانگیں گے بلکہ اللہ تعالی کا حکم سن کر وہ خود ہی جہاد کے لیے نکل جائیں گے تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے میرے دوستو کہ آج کل ہمارے مدارس میں یہ ایک نئی بدعت شروع ہوئی ہے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے اپنے اساتذہ اور مشائق کی اجازت مانگتے ہیں حالانکہ اساتذہ اور مشائق سے اجازت مانگنا تو شران کہیں بھی نہیں ہے والدین سے اجازت طلب کرنے کا مسئلہ شریعت میں موجود ہے اور فرضائن جہاد جب ہو تو والدین سے اجازت کا مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے چ جائے کے اساتذہ سے اجازت مانگی جائے جائے کے مشائخ اور پیروں سے اجازت مانگی جائے اس کی تو شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں تو فرض کفایہ جہاد میں بھی اساتذہ اور مشائخ سے اجازت مانگنے کو شرط نہیں قرار دیا ہے چھ جائے کہ فرض عین جہاد میں اساتذہ محتم اور مشائخ و پیر کی اجازت کی ضرورت ہو یہ نئی بدعت ہے جو کہ دین میں داخل ہوئی ہے ہمیں جہاد کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ کا حکم ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے ان فروخافن وقار ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے ان پیروں کی اجازت اساتذہ کی اجازت اور مشائق کی اجازت کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن جیسے کہ تقریباً ہر درسی میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم اکابر کا احترام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں اور جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس کو ان کے لیے ثابت کرنا یہ احترام نہیں ہے بلکہ یہ اسی طرح حد سے گزرنا ہے جس طرح کے نصرانی اور یہود حد سے گزرے تھے اور انہوں نے اپنے علماء کو اساتذہ کو اللہ کے علاوہ خدا کا درجہ دے دیا تھا وہ جو کہتے تھے اسے وہ کرتے تھے جس کی تفصیل حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں موجود ہے اسی طرح قرض خواہ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی انشاءاللہ قرض خواہ کے دل کو قیامت کے دن قرض لینے والے کے لیے نرم فرما دے گا جیسے کہ روایت میں آتا ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ قادر نہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکے لیکن جو شخص قادر ہونے کے باوجود قرض ادا نہ کرے وہ گناہگار ہوگا اور شہادت سے بھی اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا میرے دوستو اس زمانے میں جہاد کرنا ہی تمام مسائل کا حل ہے جہاد ہی ہماری مشکلات کا حل ہے اور جہاد ہی اس وقت امت کی مصیبتوں کا حل ہے ہم نہ ہی مدارس کا انکار کر سکتے ہیں نہ ہی مساجد کا انکار کر سکتے ہیں نہ ہی خانقاہوں کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی دین کے دوسرے اعمال کا انکار کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں اللہ اعلان کہہ سکتے ہیں کہ امت کے مسائل کا حل مدارس میں پڑھنے سے نہیں ہوگا اور امت کے مسائل کا حل خانقاہوں میں ذکر کرنے سے نہیں ہوگا امت کے مسائل کا حل انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مختلف قسم کے دینی سوال جواب کرنے سے نہیں ہوگا امت کے مسائل کا حل وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے ہم اگر اپنی امت کے لیے مخلص ہیں اور اپنی امت کو مشکلات سے نکالنے میں سچے ہیں اور اپنی امت کو مصیبتوں سے نجات دینے میں ہم لوگ مخلص ہیں سچے ہیں تو ہمیں جہاد کے میدان میں نکلنا ہوگا جہاد کیے بغیر اس امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد کیے بغیر کسی سیاسی طریقے کے ذریعے امت کے مسائل کو حل کرتے دعاؤں کے ذریعے امت کے مسائل کو حل کرتے اور تبلیغ کے ذریعے امت کے مسائل کو حل کرتے اور کے صفا مدرسے کو ترقی دے کر مسائل کو حل کرتے لیکن میرے دوستوں ایسا نہیں کیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنس نفیس اور بذات خود جہاد کے میدان میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام صحابہ جو ہوا کرتے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود زید بن ثابت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوم وغیرہ یہ سب کے سب جہاد کے میدان میں خود تشریف لے جایا کرتے تھے اور کسی بھی عالم صحابی نے جہاد سے یہ کہہ کر منہ نہیں موڑا کہ میرے چلے جانے سے مدرسہ بند ہو جائے گا اور میرے چلے جانے سے مسجد میں نمازی کم ہو جائیں گے یا میرے چلے جانے سے دین کا کام رک جائے گا تو انتہائی خطرناک بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے میدان میں نکلنے سے دین کا کام نہیں رکتا تو میرے اور آپ جیسے چھوٹے موٹے طالب علموں کے جہاد کے میدان میں نکلنے سے کیوں کر دین کا کام رک سکتا ہے بلکہ ہمیں سیرت کی طرف نظر دوڑانی چاہیے اور حقیقت سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے کہ جب جب جہاد ہوا دین کا کام آگے بڑھا اور جب جب جہاد سے منہ مڑا گیا دین کا کام رک گیا اور آج اگر ہم دین کا کام اس کو سمجھتے ہیں کہ چند کتابیں پڑھ لی جائیں نمازیوں کو چند ایک تقریرے کر لی جائیں تو میرے دوستو یہ بات غلط ہے دین کا کام صرف یہ تو نہیں ہے دین میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کر سکیں نہیں عنل منکر کر سکیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ قادر نہیں ہوں گے جن کے اندر قوت نہیں ہوگی وہ امر بالمعروف اور نہیں عنل منکر نہیں کر سکتے اور نہیں عنل منکر اور امر بالمعروف کے لیے تو جہاد کا ہونا شرط ہے جہاد کے بغیر ہم قوت نہیں اکٹھی کر سکتے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم لاکھوں کے اعتبار سے علماء و طلباء کی صورت میں موجود ہیں اور ہزاروں مدارس موجود ہیں اور ہزاروں متاجد موجود ہیں الحمدللہ علماء و طلبا کی کوئی کمی پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہمر بالمعروف اور نہیں عنل المنکر کا فریضہ ہم سے چھٹا ہوا ہے مدارس کے حدود کے اندر ہم قال اللہ ہوا قال الرسول سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں احادیث کو سنتے ہیں صحیح کتابوں میں مختلف قسم کے مسائل کو پڑھتے ہیں لیکن مدارس کی چار دیواری سے نکل جائیں تو کہیں گانے بجائے جا رہے ہیں کہیں پہاشی کے اڈے قائم ہیں اور کہیں رشوت خوری کا بازار گرم ہے اور کہیں اللہ کی تریح نافرمانی ہو رہی ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں ناؤ باللہ ان کی توہین کی جا رہی ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اس لیے کہ جہاد جب تک نہیں ہوگا جہاد جب تک نہیں ہوگا ہتال جب تک نہیں ہوگا ہمارے اندر طاقت و قوت نہیں ہوگی اور طاقت و قوت نہ ہو تو امر بالمعروف اور نہیں آنل المنکر کا فریضہ ہم نہیں ادا کر سکتے اور امر بال نہیں انل منکر کا فریضہ جب ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو لقب ہمیں عطا کیا ہے خیر امت کا کنتم خیر اما کا یہ لقب زی ہوتا جائے گا اور نام کا لقب رہ جائے گا ہم نام کے خیر امت کہلائیں گے اور ظاہر میں ہم شر امت بن جائیں گے پوری دنیا میں دلیل و رسوا ہوں گے اس لیے میرے طالب علم اللہ جل ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے ہمیں سب سے پہلا کام جو اس وقت کرنا ہے وہ جہاد کے میدان میں نکلنا ہے جہاد کے میدان میں ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ دین کے کاموں میں برکت ہوگی جو ہماری آرسویں ہیں تمنا ہیں کہ ہم بھی شریعت کو نافذ کریں کہ ہم بھی قرآن و حدیث کو نافذ کریں اور جو کچھ ہم صحیح کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اسے عملی طور پر دیکھیں تو اس کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں جہاد کے لیے قبول فرمائے اللہ وسلم عالیہ سیدنا محمد صحابی وبارک وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ